سب کل مؤن اور ذو الفضل العظیم لوگو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان و زمین کی کشادگی کی مانند ہے ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ عظیم فضل والا ہے دنیا اور اس کی نعمتوں کی حقارت اور بے ثباتی بیان کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں آخرت کی بیش بہا اور دائمی نعمتوں کے حصول کی رغبت دلائی گئی ہے بندوں کو اللہ کی مغفرت اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی نصیحت کی گئی ہے اور یہ چیزیں صدق دل سے توبہ طلب مغفرت گناہوں سے دوری عملِ صالح اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے سے حاصل ہوتی ہیں